الحمد الرحمن الرحمن الرحمن اللہ علی محمد و محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین خانی سب کو سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر پانچ سو چوراسی ابلک دو سو چھبیس ہے پانچ سو چوراسی دعوشریف شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور دو سو چھبیس جو ہے اوراد فتح کی جو ہے درست کی تعداد ہے اور اوراد فتح میں سے ہم لوگ اس وقت جو آسمال حسنہ کی شرح توجہ میں ہیں اسما الحسنہ میں سے جو ہے پانچواں مقدس یا ملک آج کے درس میں جو اس کے فیوز و برکات کے حوالے سے اس قسم کے کیا کیا فیوضات ہیں ہاں جی اس کے کیا اثرات ہیں برکات ہیں اس حوالے سے جو ہے دو درس ہوں گے انشاءاللہ تو پہلا جو ہے اس سلسلے میں پہلا جو فیض برکات کے نمان سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ جو لوگ کسی بڑے یا چھوٹے منصب پر ہیں ہاں جی جو لوگ کسی بڑے یا چھوٹے منصب پر ہیں یا کسی ملک کا بادشاہ ہے ہاں اگر وہ روزانہ اس اس مقدس یا ملکوں کو چونسٹھ مرتبہ ہاں جی میں سکسٹی فور مرتبہ پابندی سے پڑھتا رہے تو تو وہ عہدہ و منصب و بادشاہت دوام پائے گا تو اس کا اس کا وہ منصب وہ عہدہ جو ہے بادشاہ دوام پائے گا اور زوال نہیں ہوگا یعنی جو بندہ جو ہے کسی بھی عہدے پر ہے کسی بھی ادارے میں نہیں اور تو وہ بھی بادشاہ ہے کسی ملک کا وزیر اعظم ہے صدر ہے جو بھی فرماتے ہیں جو ہے جو اس اس مقدس کو روزانہ چونسٹھ مرتبہ یا ملک کو پڑتا رہے پابندی سے تو وہ تو جو ہے تو اس کا وہ عہدہ و منصب و بادشاہ دوام پائے گا اور زوال نہیں ہوگا یہ خاصیت جو ہے کتاب مصباح کف امی صفحہ نمبر چار سو ستہتر پہ ہے ہن یہ دعاؤں کی کتاب ہے اور اس میں جو ذخیم کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر چار سو ستہتر پہ نمبر دو یا ملکو اے بادشاہ حقیقی اس کا مانت اے بادشاہ حقیقی ہے جو کہ اس اسم کو اس میں القدوس سے ملا کر پڑھے یعنی الملک القدوس کر کے پڑھے یوں پڑھے ملا کر پڑھے اگر صاحب ملک ہو تو ملک قائم رہے گا یعنی کوئی بادشاہت کا مقام پر ہے بادشاہ جی تو اس کا بادشاہ جو ہے وہ ملک سلطنت قائم رہے گا ارے آیا ہمیشہ فرمان کرے گا اور جو اس کے عوام ہیں اس کے ماتن وہ شاخ کی جو ہے ہمیشہ فرمبرداری کرے گا یہ دوسرا نقطہ جو ہے اس کے برکات میں سے ہے جو کوئی اس اسم کو اس القدوس سے ملا کر پڑھے اگر صاحب ملک ہو بادشاہت ہو تو ملک جو ہے اس کا قائم رہے گا اور رعایا جو ہے عوام ہمیشہ ہم برداری کرے گا تیسرا جو ہے فیض برکات یہ لکھا اگر کوئی شخص اسم مقدس یا ملک ہو کو عزت و حرمت کے واسطے پڑھے لوگوں کے درمیان اس کو عزت ملے حرمت ملے تعظیم ہو پڑھے تو عزیز خلائق ہوگا تو پڑھنے کی نیت پر مخوف ہے کس نیت سے پڑھتے ہیں تو وہ لوگوں کے درمیان عزیز یعنی عزیز خلائق ہوگا اللہ کے معلومات کے درمیان وہ بہت معذص ہوں گے اس کی عزت ہوگی احترام ہوگا یہ تیسرا نقطہ اگر کوئی شاخ اس, اس مقدس کو اس مقدس یا ملکوں کو عزت و حرمت کے واسطے پڑھے تو عزیز خلائق ہوگا اللہ کے معروف کے درمیان اس کی بڑی عزت اور احترام ہو نمبر چار اور واسطے تونگری مالدار ہونے کے روزانہ نوے بار پڑھیں تو مالدار ہوگا یہ سم جو ہے ہاں جی واسطے تونگری مالدار ہونے کے واسطے پڑھیں اور یہ روزانہ جو ہے نوے بار پڑھیں روزانہ تو کسی بھی نواز کے بعد تو مالدار ہوگا یہ تین خاصیت جو ہے حرز سلیمانی جو تاویزات کی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہے سبا نمبر ایک سو اڑتالیس پہ پانچواں جو ہے یا یامل کو بادشاہ کی, کی یہ سب مشترک ہے یعنی اس میں جلالی و جمالی دونوں صفت پائی جاتی ہے ایسے مشترک یعنی اس میں جلالی و جمالی دونوں صفت پائے جاتی ہے اس کی عدد نوے ہے اس کی عدد اب کبیر کے لحاظ سے نوے خدا حضرت شاہ عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ علیہ سنت کے صوفی بزرگ ہیں ہاں جی انہوں نے جو ہے اس اسم کی خاصیت یہ بیان فرمائی جو کہ اس اسم میں الملک کو نوے بار روزہ نہ پڑے تو وہ روشن دل ہوگا اور اس کی حرمت و عزت میں اضافہ ہوگا معاشرے میں اس کی عرمت و عزت میں اضافہ ہوگا اور یہ اشاعت میں ان چیز ہے کہ وہ روشن دل ہوگا اس کا دل نورانی ہوگا تجلیات الہی کے قابل ہوں گے علم معرفت کے لیے جو ہے اس کے لائق ہوں گے یہ انہوں نے اس اسے مقدس کی خودشیت بیان کیا ہاں کہ سسم مقدس کی جو ہے یہ خاصیت ہے کہ جو کوئی اس اسم الملک کو نوے بار روزانہ پڑے تو وہ روشن دل ہوگا اور اس کی حرمت و عزت میں اضافہ ہوگا معاشرے میں نقطہ نمبر چھ حضرت عبدالحق معدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اسم کے ساتھ القدوس یعنی الملک القدوس پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے مزید ارشاد ہے اس طرح پڑھنے سے نص متی ہوگا الملک القدو اس کی واطن سے جھان کے نصف اس کی متی ہوگا اور وہ سرکشی نہیں کرے گا نا نہیں کرے گا اور یہ اللہ کے طاط و بندگی پے راغب ہوگا نصف متی ہوگا کا یہ مطلب ہے یہ چھٹی خرصیت ہے ساتویں خرصیت یا حضرت مقدوم جان جان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کہ اس اسم مقدس یا ملکوں کو نو ہزار مرتبہ روزانہ نو دن پڑھے نو ہزار مرتبہ روزانہ نو دن پڑھے وہ صاحب جاہ جلال اور قرب اللہ ہی اسے حاصل ہوگا جو شاہجہ جو یا ملکوں کو نو ہزار مرتبہ روزانہ جو ہے نوے دن پڑھے سارے روزانہ نو دن پڑھے نو نو ہزار عدد نو دن پڑھے وہ صاحب جاہو جلال اور قرب لائی اسے حاصل ہو گئے یہ جو ہے خصوصیات جو ہے, خصوصیات جو ہے خصوصیات پانچ چھ ست ان کا حوالہ جو شرح ہے اوراد فتھیا جو طالف انصر الصابری صاحب اس کی شرح میں صفحہ نمبر چورانوے اور پچانوے پر ہے نو نے یہ تین خصوصیات ذکر کی ہیں اس مقدس الملک اور خاصیت نمبر آٹھ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شاہ اس اس مقدس یا ملکوں کو روزانہ نو مرتبہ پڑھتا رہے آسانی ہاں نو مرتبہ پڑھتا رہے تو دنیا و آخرت دونوں میں لوگوں سے بے نیاس ہوگا فرماتے تو وہ بندہ اگر نو مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں تو دنیا و آخرت دونوں میں لوگوں سے بے نیاز ہوگا یہ بہت بڑی فضلت ہے کہ انسان لوگوں کا محتاج نہ ہونا ہاں خصد مادی زندگی میں تو یہ بہت بڑی فضل ہے یہ آوالیٰ کتاب اکثر العوت صفحہ نمبر 303 پر ہے عربی ہے اس کے بنداخ نے اردو ترجمہ لکھا ہے خشر نمبر نو جو شخص جمعہ کے دن سرش طلوع ہونے سے پہلے جمعہ کے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک ہزار مرتبہ اس اسم مقدس یا ملک کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر مطلب آسان کر دے گا تو اس کا مطلب یعنی ہر مقصد تک پہنچنا اس کے لیے اللہ آسان کر دے گا جب اس کے نیک تمنائے ہیں زندگی کے ہاں جی مال کے لحاظ سے اور بھی چیزوں کے لحاظ سے تو وہ جو الگن شاید یہ ہے کہ وہ نیک تمنائے ہوگا ہاں جی ہر تمنا نہیں ہے نیک تمنا ہے اور نیک تمنا جو اس کا جو ہے پورا ہو جائے گا اس مقدس جو ہے ہاں جی اور اس سے شادی فرمایا جو ہے مزید اور اس کے دنیا و کی ہر حاجت پورا کر دے گا اور بڑی بات ہے یعنی اور اس کی دنیا و حرت کی ہر حاجت پورا کر دے گا یہ بھی اکثر ال دعوت صفا نمبر تین سو چار پہ ہے کتاب اکثر ال دعوت کی صفائی نمبر تین سو چار پہ یہ خصوصیات ہے فصل نمبر دس جو کئی اس, اس مقدس یا ملکوں کا کثرت سے ورت کرتا رہے گا کثرت سے تو فرائنہ یعنی ظالم بادشاہ اس کی فرمان کرے گا اور اس کے لیے سامنے سر تسلیم خم ہوں گے اور اس کے سلطنت کے تحت آئیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وضف بادشاہان و عمرانوں کے لیے مفید ہے کہ وقت کے سرکش لوگ ان کے ماتحت رہیں گے اور بغاوت نہیں کریں گے جی یہ ان کے لیے فائدہ ہے تو سر دعوت سفر نمبر یہ تین سو چار پہ یہ خصوصیت جو ہے انہوں نے لکھا اس کی ساری خورشیتیں جو ہے ممرضا علیہ السلام جمعن کو نہیں ہے اس کے دعوت سے جنبی حوال دینا ان میں شروع میں قار رضا علیہ السلام ہے اور خورشیت نمبر گیارہ اس اسم مقدس کے لیے مقدس کے یہ ہے اس یس کا یہ یارہ لوگوں کے دلوں کو تسیر کرنے اور حاجتوں کے پورا کرنے میں بڑا دخل و تاثر ہے مت یاب ملکوں کا کا کثرت ور جو ہے یہ لوگوں کے دلوں کو تسیر کرنے اور حاجتوں کے پورا کرنے میں بڑا دخل و تاثر اس مقدس کی بڑے خوش ذکر کیا ہاں نے اور بارہویں خوشیت یہ جو شخص اس مقدس کے اس مربع کو جس کو جو ہے وف بولتے ہیں چار خانہ ہے چار در چار ہے میں آپ کو اس کا نقشہ بھیج دیتا ہوں جو شخص اس, اس مقدس کے اس مربع کو چار خانے کو جس میں جو ہے دائیں بائیں بھی چار چار ہندوساں ہیں چار خانوں میں ہندوس ہیں اوپر سے نیچے بھی جو ہے چار خانے ہیں چاروں خانوں میں ہندوس ہیں اور یہ سب جو اسی عص میں مقدم ملک کا جو ہے عدد نوے ہے نوے کو تقسیم کر کے چار, چار خانے پر نیچے دائیں بائیں بنایا ہے یہ خاص ترخیص بناتے ہیں بڑی سوچ و کی ضرورت ہے آسانی سے اس طرح تقسیم کر کے چارخانوں کو نہیں بنا سکتے تو جو شاید اس مقدس کے اس مربع کو شرف شمس کے وقت لکھ کر اپنے پاس رکھے یعنی زوال سے پہلے شرف شمس مراض زوال سے پہلے ہیں لکھ کر اپنے نے پاس رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے و عزت دے گا جاؤ عزت دے گا لوگوں میں جاو عزت دے گا لوگوں میں اور لوگوں کے درمیان ایک باروب شخص ہوں گے اور اگر اس مربع کے ساتھ کسی حاکم اور جبار کے دربار میں داخل ہو جائیں تو وہ اس کے سامنے عجیزی سے پیش آئے گا اور اس کی حاجت پوری کرے گا ہاں تو یہ جو ہے یہ نقش جو ہے کتاب ارسل دعویٰ صفحہ نمبر تین سو چار پہ ہے صفحہ نمبر تین سو چار پہ ہے تو اس میں یہ نقش مربع یہ ہے میں آپ کو اس کا جو ہے بیچ رہا ہوں تو یہ مربع جن کو ویخ بولتے ہیں علم ظفر کے اصطلاح میں اس کافی ذہانت کی ضرورت ہے چار خانے بنائے مختلف عادات میں تصنوعے کو چار حصوں میں تاثر کر کے اس طرح جو ہے ہر ایک عادت کے عادات ایک جیسے نہیں ہیں لیکن ان کو جمع کریں تو سب کا جو ہے وہی نوے نوے بنے گا اوپر سے نیچے ہر خانے کو جمع کریں تو ابھی نوے دائیں سے بائیں بھی ہر خانے کو جمع کریں تو ابھی نوے دائیں کونے سے بائیں کونے پہ آ جائیں سیدھا یہ چار خانے جمع کریں تو بھی نئے نوے ہو جائے گا اور بائیں کونے کو نیچے کے جو ہے دائیں کونے سے ملائیں تو بھی نوے ہوگا یعنی جس کھانے کو بھی ملا تو اس لحاظ سے اس میں بڑی ہوشیاری اور دقت ذہنی عقل ہوشیاری استعمال ہوئی ہے آسانی سے یہ کھانے نہیں بھر سکتے ہیں تو بزرگان نے جو ہے جو تاویزات کے ماہرین ہیں یا آئیمہ علیہ السلام خود سے نقل ہوا یا جو ماہرین انہوں نے اب جد کے ماہرین نے انہوں نے اس نقش کو تعریر دیا ہے اس کی یہ خصوصیات جو ہے لکھا ہے تو میں یہ بھی آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ باقی جو ہے اس کا ایک اور مختصر درس ہے اس اس میں مقدس کے حوالے سے وہ انشاءاللہ کل کے درست میں آپ لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کروں گا